وقفا سلام اللہ اجباد ہلدین اسطفیٰ اس سے پہلے بات چل رہی تھی کہ مارفت دین الاسلام یہ تین چیزوں کا جاننا ضروری تھا یعنی سب سے پہلے چار اہم مسائل میں سے پہلا مسئلہ علم ہے اور علم کیا ہے تین, تین چیزوں کا جاننا اللہ کے بارے میں علم ہو اللہ کے ذات و صفات اور رسول کے بارے میں علم ہو اور اسلام کی معلومات ہو اور ایسا علم ہو ایسا علم ہو, ایسا علم ہو ایسی معلومات جو ہمیں قبول کرنے عمل کرنے پر آمادہ کر دے یہ چل رہی تھی اب دوسرا مسئلہ پہلا مسئلہ تھا علم دوسرا مسئلہ ہے علم پر عمل جو آپ کو علم حاصل ہوا علم کیا حاصل ہوا معرفت الہ معرفت نبی معرفت اسلام اللہ کے متعلق علم اللہ کے مارے معلومات اسلام کے بارے میں معلومات نبی کے مارے معلومات اب جو علم آپ کو ہے علم کے بعد دوسرا مسئلہ آتا ہے علم کے مطابق عمل کرنا عمل چونکہ علم اصل میں وہی ہوتا ہے جو عمل میں آ جائے جب تک انسان علم پر عمل نہ کرے وہ علم کسی کام کا نہیں ہوتا کہا جاتا ہے علم کا مقصد علم کا سمرا علم کا فلج ہوتا ہے وہ عمل ہے اسی لیے قرآن و حدیث میں صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو عالم اسی کو کہا جاتا ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ہیں یہ ہمیں رہنمائی کی گئی ہے یہ. نمبر ایک سور اسرا آیت نمبر ایک سو سات اور آیت نمبر ایک سو نو اللہ فرماتے ہیں کل آمِنُوا بِهِ اولا تو امنوں ان الذين اوتوا الكتاب من قبله اذا اتل عليهم يخرون للارقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا حقا ويخرون للارقان يبكون ويطيبهم خشوعا দেখেন يا الله تعالى علمك عالم ان لوگوں کو کہا جو اپنے علم پر عمل کرتے ہوں فرمایا مایا کل عام بھی اولا تو اے نبی آپ ان سے کہیں تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ لیکن ان لدین اوت العلم من قبل ہی. لیکن اس قرآن اس نبی سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا یعنی جن کے پاس پہلے علم تھا میداج اللہ یہی قرآن ان کے سامنے پڑھ کے سنایا جائے یہ قرآن ان کے اوپر تلاوت کیے جائے تو یقیر افقان سجدا اور اللہ تعالی کے فرمان کو قبول کرتے ہوئے اپنے سجدے میں گر جاتے ہیں دیکھو رب العالمی نے فرمایا یہ علم ہے یقیر افقان سجا جن کے پاس علم ہے ان کو جب یہی قرآن پاک سنایا جاتا ہے تو فوراً عمل کرنے کے لیے گردن جھکا دیتے ہیں دیکھو یہاں علم کی تاریخ کیا کی عمل عمل علم وہی ہے جس پر عمل کیا جائے اگر عمل نہیں ہے تو علم بالکل بیکار ہوتا ہے پوری آیت نہیں صورت فاطر کی آیت نمبر اٹھائیس اللہ رب العالمین فرمایا انما اللہ من عباد العلماء ان نما صوح علما فرمایا اصل میں علمات تو وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہوں دیکھیں یہاں بھی عالم ان کو کہا جاتا ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل ہو یعنی جس کے دل میں خوف اور ڈر اللہ تعالیٰ کی عدمت اور جلال آئے اسے کو کہا جاتا ہے علم صرف نالج ہو معلومات ہوں عمل نہ ہو تو اس کو علم بکار ہے وہ اس لیے علم کے بعد دوسرا مسئلہ کیا ہے عمل کا ہیں سورۃ الزمر کی ایت نمبر 9 میں دیکھیں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ام من هو قانتون آنا الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرہ ويرجو رحمت ربی كل حل يستبل الذين يعلمون والذین لا يعلمون ہمیں شام لوگ سنتے آئے ہیں علم والے اور بغیر علم والے دونوں بڑے برابر نہیں ہوتے کل حلیہ سب لدی نیا المون علم والے اور بغیر علم والے دونوں کبھی برابر نہیں کیوں برابر نہیں اب پوری آیت سمجھے اللہ پرمت امن ہوا قانتن نتن آنا اللہ ساجدہ بھلا وہ شخص جو رات بھر رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے رات بھر اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رہا ہے گر رہا ہے آجدی کر رہا ہے ساجدن کبھی سجدے میں گرا ہے اور کا ایمن کبھی کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اللہ فرماتے یا ضرور آخرا اور وہ برابر آخر سے ڈرتا رہتا ہے اللہ ہیں بتاؤ امن ہوا کان تن آنا بھلا وہ شخص جو رات بھر قیام کرتا ہے عبادت کرتا ہے کبھی سجدے میں ہے اور کبھی قیام میں ہے یا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا آخرت کا خوف سے خوف دادا رہتا ہے اور اپنے رحکی رحمتوں کی امید رکھتا ہے کیا یہ شخص ایسا شخص اس شخص آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو رات بھر سویا رہتا ہے آخرت سے لا لاپرواہ رہتا ہے پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا کل حلجسوی لگی نیا لمن یعنی مقصد کیا یہ علم والا ہے ایک شخص کے پاس علم ہے اور اپنے علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رات میں عبادت کر رہا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور بغیر علم کا ہے سویا پڑا ہوا مستا ہے اللہ فرماتے ہیں کل ہل جس طویل نیا لمن ای نے سے کیا علم والا اور بگے علم والا کبھی دونوں برابر ہو سکتے ہیں علم والا رب کا فرما بردار رب کی عبادت کرتا ہے اور بے علم جو ہے وہ اس طرح سے لاپرواہ رہتا ہے اسی لیے ہم نے کہا کہ علم کے بعد عمل ضرور ہے دوسرا مسئلہ عمل ضروری ہے بلکہ علم وہی ہوگا عالم وہی ہوگا معلومات وہی اصلی ہیں جو انسان کو عمل کرنے پر مجبور کرنے یہ آ, عمل عمل ضروری ہے علم کا ثمرہ علم کا فائدہ اصل میں کیا ہے وہ عمل ہے اسی لیے جو شخص اپنے علم پر عمل نہ کرے جو شخص اپنے علم پر عمل نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو جا کرا دیتے ہیں بلکہ اس کو انسان بھی اللہ نہیں کہتے ہیں. سوچو دراصل ایک انسان کے پاس معلومات ہیں اللہ کی معرفت نبی کی معرفت اسلام کی معرفت دین کا صحیح علم ہے اسے معلوم ہے کہ رب کا حق کیا ہے اسے معلوم ہے کہ ہاں اسلام ہم سے ہم, اسلام جو قبول کے کیا ہم سے رہتا ہے اگر کوئی انسان اس علم پر عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو حیمان و جانور کہتے ہیں انسانی بدائری سے نکال دے. قرآن پاک میں اس کا بھی تذکرہ کئی جگہ پر ہے نمبر ایک سر آراف آیت نمبر ایک سو انستر ون سکسٹی نائن اللہ فرموۃ فن صالح فات باہ شیفان فقان ولاشین لارا فانحا تبڑ ہوا ہم کمسل او روکو یلحس اے نبی آپ ان لوگوں کو ذرا اس شخص کا واقعہ اس شخص کا قصہ سنا دیں دیکھو علم پر اگر عمل نہ ہو تو کتنا انسان نقصان و خسارے وہ اس کو عالم کہتے ہی نہیں عالم ہے جو اپنے علم پر عمل کرے اب سنو اے نبی ان لوگوں کو اس شخص کا قصہ سنا دیں کہ آنا ہو آیا جس کو ہم نے اپنی آیات اپنی کتاب کا علم دیا ہم نے اس کو عالم تو بنایا علم ہم نے دیا مہربانی کی عالم دیا لیکن فن سالخوامہ لیکن وہ انسان علم آنے کے بعد عمل کرنے کے بجائے وہ علم سے نکل گیا اور نکل کیسے گیا فن سالخ انسلاخ انسلاخ کہتے ہیں کبھی انسان بکرا گواہ کرتا ہے بکرے کی خال جب وہ نکالتا ہے تو اتنا اہتمام کے ساتھ نکلتا ہے کہ گوشت کا چربی کا کوئی ایک ٹکڑا بھی اس کے اس چمڑے میں نہ لگا رہے کٹے نہیں گوشت نہ, وہ نہ سڑ جائے گا اس کو کہا جاتا ہے انسلاخ اور کیا آپ نے دیکھا ہوگا جو دیہات میں سانپ کہا جاتا ہے سال بھر میں ایک مرتبہ اپنی جلد بدلتا ہے کہا جاتا ہے سانپ سال بھر میں ایک مرتبہ اپنا اپنی جلد بدلتا ہے اب وہ بدلتا کیسے ہیں اپنے آپ کو کسی لکڑی میں یا کسی چیز میں لپیٹتا جاتا ہے لپیٹتا جاتا ہے اور اس سے وہ جاتا ہے آ جلد جو ہے اسی لکڑی میں چپکی رہ جاتی اور دھیرے دھیرے نکل جاتا ہے نکل گیا چلا گیا اور اس کی جلد ویسی پڑی رہے گی جس طرح سے سانپ نکل گیا اپنے چمڑے سے اس کو کہا جاتا ہے انسلاح اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس شخص کو ایک شخص کو علم تو دیا لیکن علم سے بالکل وہ نکل گیا جیسے جانور دبا کرنے کے بعد چمڑے کو نکال لیا جائے یا سانپ اپنے سے نکل گیا یعنی علم سے نہ پڑھا نہ پڑھایا نہ عمل کیا نہ عمل کی دعوت فاتباہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا یہ سب کیوں ہو رہا ہے کہ علم پر اس نے عمل نہیں کیا فاتباہ شیفان اب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا کسی پیچھے لگ گیا جو شخص کو اللہ نے علم دیا لیکن اپنے علم عمل کرنے سے وہ آزاد ہو گیا نکل گیا اپنے علم پر عمل کرتا ہی نہیں فن سلک فات باہو اس کے پیچھے لگا فکان مین الین وہ ہو گیا گمراہوں میں سے دیکھو علم پر عمل نہ کیا انسان گمراہ ہو گیا کیوں علم کا جو مقصد تھا علم کا جو سمرا اور پھل تھا نتیجہ تھا عمل اس نے عمل نہ کیا فکان میں لگا علم ہوتے ہی بھی کیا ہو گیا وہ گمراہ ہو گیا فرمتے والے سکنا اگر ہم چاہے تھے تو لارافانہ ہو گیا اس کو ہم خوب اونچا مرتبہ دنیا میں دیتے کب لیکن جب وہ علم پر عمل کرتا اگر اپنی علم پر عمل کرتا تو اس کو ہم خوب اونچا درجہ دیتے خوب بلند بالا مندر تک ہم پہنچا دیتے نہ <عَوَي> لیکن اپنے علم پر عمل چھوڑ کر کے وہ دنیا کے پیچھے لگ گیا مال کمانے دنیا اکٹھا کرنے دنیاداری میں وہ مشغول ہو گیا جب وہ علم کو چھوڑ کر کے دنیا کے پیچھے پڑا تو اللہ فرماتے ہیں اب اس کی مثال کیسے ماما سال ہو کمرسل قلم اس کی مثال کتے کی ہو گئی دیکھو آدمی کو اللہ تعالی کتے کے درجے میں ڈال دیا تب جب انسان کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم دیا لیکن وہ علم سے فائدہ نہ اٹھایا علم پر عمل نہ کیا اسی لیے بہت ہی ضروری ہے دوسرا مسئلہ کہ علم کے بعد علم پر عمل ہو اگر علم پر عمل نہ ہوا تو ایسے علم کی کوئی قدر و قیمت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو عالم کہتے ہی نہیں کیونکہ عالم وہ ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے ہو گیا پندرہ منٹ ہوا